الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رمصطفى أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی فقہ قوڑی آمین یا رب العالمین ہم اکثر احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ہماری عبادات جو یہ قیامت کے دن مجسم ہو جائیں کسی طرح پران حکیم کی دو صورتیں بقرہ بکرا سورۂ عمران کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمائے یہ بھی مجسم شکل میں ہی. پھر انہیں عبادات کا اللہ سے کلام کرنا اور بندے سے سفارش کرنا یہ بھی احدیث سے ثابت اللہ تعالی سے تو ہر چیز بولتی ہے قیامت کے دن جنت بھی بات کرے گی جہنم بھی بات کرے گی یا نقول اور جہنم علم تلاقول حلم مسجد اللہ سے تو ہر بات کرتے ہیں یہ مردہ ہمارے لیے یا بے جان ہمارے لیے ہیں یا یہ غیر آقل ہمارے لیے ہیں اللہ تعالی کے لیے ہر آقل ہے اس کا حکم مان رہی ہے جو بات اس کو اللہ نے سجھائی ہے سمجھائی ہے بتائی ہے وہ اس کے مطابق عمل اب جیسی عبادت ہم بھیجیں گے ویسی اللہ تعالی کے یہاں رہے گی اور ویسی ہمیں ملے گی مختلف اعمال کا الگ الگ بھی ذکر ہے اور امال سارے جو ہیں ان کا ایک مجموعی ذکر بھی ہے کہ جب انسان برزخ میں ہوتا ہے وہ جگہ جہاں دنیا اور اس کے درمیان آڑ ہے اور وہ بفر زون ہے جو حشر سے پہلے کا ایک زمانہ ہے ایک گرے زون ہے باقی تو فیصلے حشر کے بعد ہوں گے ہمال تو لیں گے فمن شکلات موازین و فولہ کو مل مگر جس لیول کی روح ہوتی ہے اس لیول کی رہائش اسے عالم برزت میں ملتی اس کا اسٹیٹس تو ہی ہوتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کا اگر ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہے تو آپ کا کاؤنٹر جو ہے وزن والا چیک ان والا کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے پھر آپ کا آگے ٹرانزٹ لانچ بھی جو ہے فرسٹ کلاس والوں کا الگ ہوتا ہے پھر جہاز میں بھی ان کا الگ ہوتا ہے یہی معاملہ آخرت میں بالکل رہے نہیں نکالنے کی جو کیفیت ہے وہ پھر یہ کہ اس کے بعد عالم برزخ میں جو رہنے کی پوزیشن ہے وہ ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہوتی اس سال میں برزق میں جسے ہم قبر بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو قبر دینا ہماری ذمہ داری ہے یہ جن کو جلا بھی ہی دیتے ہیں وہ اصل میں قبر میں ہی جاتا ہم آتا ہوں پھر وہ اس کو مار دیتا ہے اور اس کو قبر دیتا ہے تو ایک تو قبر ہم کھودتے ہیں ہم اگر ان کی قبر بڑی بھی کھود دیں اور اس کے اندر سنگے مرمر بھی لگا دیں یا پھر کی طرح پورے پورے حیرام بنا دیں لیکن وہ جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے اگر وہ تنگ ہے تو یہ یہ کھلی قبر اس کے کام کوئی نہیں آتی تو وہ جو عالم ہے قبر کا عالم یا برزخ کا عالم جو ہے تو اس میں انسان کے اعمال اچھی اور بری صورت میں اس کے ساتھ ہوں گے اگر اچھے ہیں تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں آپ سے دل میرا بڑا بہلا ہوا ہے کہا جی میں تو آپ کے اچھے جو عمل ہیں میں وہی وہ ہوں میں آپ کی کمائی ہوں اور جو برے اعمال ہیں وہ بری شکل میں آئیں گے اور ان سے بو آ رہی ہوگی اور تند خوب سے ہوں گے تو ان سے کہا کہ ایک تو مجھے پہلے مصیبت پڑی ہوئی ہے اوپر سے تم کو نکلے جا تو کہا جی نکلوں گا میں تو آپ کا عمل ہاتھ کی کمائی ہوں اب جہاں آ جائیں گے میں ساتھ ہی جاؤں گا کیونکہ مجسم ہو جانا ہے ان کا امال کا اور عبادات اب اگر ہم نماز اندھی یہاں سے بھیجیں گے تو وہ اللہ کے پاس جائے گی. اللہ اسے آنکھیں نہیں دے گا اگر ہم لولی لنگڑی یہاں سے بھیجیں گے تو وہاں لولی لنگڑی ہوگی وہ خود نہیں چل سکتی تو ہمیں کون رات پہ کیسے تھامے گی کچھ کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں تو ہمیں وہ راستہ کیسے دکھائے گی تو ان عبادات کے بارے میں اسی طرح روزہ ہے یہ بھی ایک مجسم شکل میں آئے گا اسی طرح سلح رحمی ہے رشتے داری یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑی ہو اور کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا ہے تو آج اسے اپنے سے جوڑ اس لیے کہ یہ وہم ہے یہ اللہ کے نام رحمان سے مشتق اور ایک حدیث میں اللہ نے کہا دیا کہ میں نے اسے اپنے نام سے اشتیاق دیے یہ اشتقاق ہے میرے نام جیسے جڑتا ہے وہ مجھ سے جڑے گا اور سے کٹتا ہے وہ مجھ سے کٹے قیامت کے دن وہ کہے گی اللہ انہوں نے میرا کوئی پاس نہیں کیا میرا کوئی خیال نہیں کیا اور آج کل آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو وبا کی طرح ایک چیز پھیل گئی ہے وہ قطع رحمی ہے جو کسی زمانے میں بہت بڑا گنا تصور ہوتا ہم اب چونکہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اپنا کھاتے ہیں اپنا سارا کچھ معاملہ ہوا کہتے ہیں جی کوئی روٹی اپنی اپنی کھاتے ہیں جی لہٰذا کیوں کسی کی بات سے آدمی کیوں جا کے سلا کرے جس کی دم پہاطر کو جس سے جا کے بات کرو گے یار آپ نرمی اختیار کر دیجیے کیوں نرمی اختیار کر لوں جو وہ فن خان ہے تو اس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ رشتہ کس نے جوڑا کس نے ماما ہے چچا ہے کوئی بھی ہے بھائی ہے برا ہے میرے ساتھ اس نے برا سلوک کیا ہے لیکن یہ رشتہ جوڑا کس نے اللہ نے خود سے تو نہیں آپ کا بھائی بن گیا خود سے تو نہیں ماما چاچا بن گیا آپ کا اللہ نے جوڑا تو کیوں جوڑا امتحان ہے برا ہے تو اچھے بن کے دکھاؤ اچھے سے اچھا تو ہر کوئی ہوتا ہے جی کو تو جی ہر کوئی کرتا ہے پھر تمہیں سواب کیوں ملے گا ثواب اس لیے کٹے جو تجھ سے جوڑے آتے من ہر جو تمہیں معروم کرے تو اس کو دینے والے کو تو ہر کوئی دیتا ہے غیر بھی نہیں جاننے والا کہ اگر آپ بچہ ہوا آ سو درم دے جاتا ہے آپ دو پانچ سو کو واپس دیتے ہیں اس کے یہاں بچہ جب ہوتا ہے ہاں جس نے نہیں دیا بلکہ محروم کیا آپ کو آپ سے من حرمت جس نے تمہیں محروم کیا تو اس کو دے اس کا نام نیکی ہے تو وہ بھی ایک مجسم شکل میں آئی میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو مختلف احوال میں دیکھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں اس کے مختلف اعمال آئے ہیں اور ان احوال سے اس کی نجات ہوئی حضرت عبدالرحمان عبد رضی اللہ کالان ابن سمراٹ میں مدینے کے کبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ہوا اور آپ ہمارے پاس کھڑے ہو اور آپ نے فرمایا کہ میں رات ایک خواب دیکھا اور میں نے آج کیا تھا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا جو وہی کے چینلز ہیں جن ذرائع سے اللہ تعالیٰ اپنی بات نبی تک پہنچاتا ہے خواب وہ ان کا ایک ذریعہ ہے ہمارے خواب جو ہوتے ہیں وہ تو خواب خیال ہوتا ہے اور وہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری گرفت ڈیلی پٹ جاتی ہے تو وہ ہمارے تحت شعور کا سٹور کھل جاتا ہے اور اس میں سے نکل نکل کے خیالات آتے رہتے ہیں جبکہ نبی اس طرح سوتے نہیں ہے جس طرح ہم سوتے ہم. خواب میں فرق اس لیے نبی سوتے میں بھی سٹینڈ بائی ہوتے گئی کو قبول کرنے کے لیے ہاٹ لائن پہ ہوتا ہے نا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ وہی بھی بھیجنا چاہتا لیکن نبی اب سویا ہوا اور جا کے جگاؤ کوئی ان کو جاگیں گے تو نہیں 24 فور آور ندی اویلیبل ہوتا ہے ویکل اسی لیے جب یہود نے سوال کیا کہ اگر آپ ندی ہیں تو آپ بتائیں نبی اور آم آدمی کی نین میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتی دل ہر وقت چونکہ گئی کا محبت جو ہے وہ دل ہے دل ہر وقت جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے تیار رہتا ہے آن لائن رہتا ہوں تو اس میں نبی کا خواب وہ خواب نہیں ہوتا آپ نے فرمایا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ مراکل موت اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے لیکن ماں باپ کی اطاعت آ کر ملک الموت کو اس سے ہٹا دے آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث بھی ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مشروط ہوتی ہے تقدیر جو یہ ہوتی ہے عمر والی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا اب وہ مشروط تھی انہوں نے توبہ کا نہیں تو اداب کر گیا بتانا ملا ہے ہم, ہم نے چھوڑ دیا انہیں ایک وقت تک اضافہ دے دیا ایکسٹینشن مل گئی انہیں ماں باپ ہم دیکھتے ہمارے یہاں پہلے پرانے زمانے میں لوگ بوڑے ہو کر مرتے تھے کوئی کا کیس ایسا ہوتا تھا جس میں کوئی جوان مر جاتا تھا وہ بھی کوئی کپڑوں کی واردات ہو جائے تو. یا کوئی ایکسیڈینٹ ہو جائے تو ورنہ عام طور پہ لوگ اپنی کبھی عمریں پوری کرتے تھے یعنی یہ بیس تیس سال پہلے کی بات ہے گاؤں میں بہت سارے بوڑھے مل جائے کرتے تھے آج کل معاملہ وہ نہیں یوروپا یعنی میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو عمر کا جو ایوریج ہے وہ بڑھا دیے ایسی بات نہیں ہے آپ نے آبادی کم کر دی ہے پہلے سو میں سے دس آدمی مرتے تھے آپ نے آبادی کم کر کے بیس کر 20 میں سے جو ہے وہ پانچ مرتے تو آپ کہتے دیکھیں جی پہلے دس مرتے تھے بس پہلے سو میں سے دس مرتے ان کے یہاں کا معاملہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم بوڑھا کوئی کوئی ہوتا ہے بھرنا پچاس سال ستالے پچاس سال کے بعد ساٹھ سے پہلے پہلے اکثر و بیشتر ہارٹ so اٹیک اس کی میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے باپ دادا کی عمر زیادہ کیوں اس لیے تھی کہ وہ ماں باپ کے فرما بردار اور اب جو نئی تعلیم جس نے آپ کے بیڑا گھر کیا اس میں یہ ہے یہ ٹی وی اور یہ ڈرامے اور سارا اس نے کہ بچہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا وہ حضور انہوں نے قیامت کی نشانی بتائی تھی کہ لانڈی اپنا آقا جنے گی اپنا بیٹا اس کا آقا بنے گا اسے اس طرح حکم دے گا جس طرح لانڈیوں کو دیتے دیوی شور سے نہیں ڈرتی بیٹے سے ڈرتی وہ کیا کہے گا ہانڈی شور کی ڈیمانڈ پہ نہیں پکتی بیٹا نہیں کھا رہا اس لیے ہانڈی نہیں پکی اب نشور پہ بےچارا پورا ہفتہ بھی کھاتا رہے گرم کر کے تو کوئی نہیں بولتا تو وہ آدمی کی موت آئی تھی لیکن ماں کے ساتھ اس نے سلو ہے اس میں آ کے ایکسٹینشن لے دی ماں نے دعا دی ہوگی درازی عمر کی وہ دعا پہنچی منظور ہو گئی دعا گئی اپلیکیشن آپ لے جاتے مدیر کے پاس والا ایکسپٹ نہیں کرتا مدیو کے پاس لے جاتے ہیں وہ سائن کر دیتا کام ہو جاتا ہے اب ماں نے دعا دی ہوگی درازی عمر کی ادھر اس کی عمر پوری ہو چکی ہوگی اسرائیل صاحب اپنے بجٹ کے مطابق پہنچے ہوگی. سے منظوری ایکسٹینشن کی ہو کے اللہ کے یہاں سے پہنچ چھوڑ دو کیوں ماں نے دعا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دفع کیا اللہ مجھے بتا من رفیق کی پھر جنت میں میرا رفیق کون ہوگا فرمائے رسول رفیقا وہ جنل میں تیرے ساتھ ہو اب یہ کھڑے ہو گئے بڑے اشتیاق سے رستے کے کنارے دیکھیں کون ہے جو کلیم اللہ کا جو ہے وہ رفیق ہوگا تو ایک ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام ارے تمام دے پیچھے پیچھے وہ گئے ایک گھر میں داخل ہوئے حویلی ہے جیسی جات میں ہوتی ہیں حویلیاں چھوٹے چھوٹے قلعے نہیں ہوتے انہوں نے دیکھا کہ سین میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی یہ صاحب گئے بڑے پیار کے پاس جا کے بیٹھے جیب سے انہوں نے نکالا وہ کوٹلی سی نکالی انہوں نے یہ قصائی کا کام کرتے تھے بازار میں اور گوشت اچھا اچھا جو ہے وہ الگ کر کے تو وہاں جو بازار میں ٹکے چکے بنانے والا تھا اس کو دے دیتے تھے اتنی دیر میں وہ ٹکے تیار کر دیتا تھا تو گوشت بنا دیتا اور یہ آتے ہوئے ماں کے لیے وہ لے آتے تھے ماں کے پاس بیٹھ گئے پوٹلی کھولی پیار سے ماں کو کھلایا پھر پانی پلایا پھر ماں کا منہ صاف کیا تو ماں نے دعا دی اس کو اللہ جالنی ابنی اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ ابن عمران کا رفیق بنا پتہ چل گیا یہ ہے معاملہ یہ سفارش ہے دراجی عمر کی جواب ہی اللہ تعالی نے قبول کر دی اور ایکسٹینشن مل گئی ان کو ایک امبتی کو دیکھا کہ شیطانوں نے اسے بوکھلا رکھا ہے لیکن ذکر لا الہ الا اللہ آ کر تمام شیطان اس سے بگا دیتا اس وقت متعلقہ مدد پہنچی اور اس کلمے نے شیطانوں کو بگا دیا ایک امتی کو دیکھا کہ اسے عذاب کے فرشتوں نے متوحش کر رکھا مار مار مار ایک چھوٹا تو دوسرا پکڑ لیتا تو, دوسرا چھوٹا تو تیسرا پکڑ لیتا تو فٹ بنایا ہوا لیکن اس کی نماز آ کر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا وہ سبب بن جاتی وہ آگے کھڑی ہو جاتی توڑ. ایک امتح کو دیکھا پیاس سے بےتاب تھا جس مال کے پاس جاتا ہے دھکا دے دیا جاتا اور بگا دیا جاتا پینے کوئی نہیں دیتا اور پیاس بڑی سخت ہے لیکن رمضان کے روزے آ کر اسے خوب سیراب ہو کر پلاتا کا ہاتھ پکڑتے ہود پہ لے جاتے اور کہتے جی بھر کے فیل بھئی جتنا پینا دنیا میں ہم نے تمہیں پیاسا رکھا تھا آج ہم تمہیں پلا دیتے میں نے دیکھا انبیاء اپنے اپنے ہلکے باندھ کر بیٹھے ہوئے اور ایک امتی کو دیکھا کہ جس حلقے میں جاتا ہے اس کا غسل جنابت اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لا کے بٹھا دیتا سنت ایک کیا فرض غسل جنابت فرض ہے لیکن وہ سنت پوری کی ہوئی ہے ام نکاح ان سنتی فرمان سنتی فلئی سمین میں نے کمتی کو دیکھا کہ اس کے چاروں طرف اور اوپر اور نیچے اندھیرا ہی اندھیرا یہ حشر کی بات ہو رہی اس میں حیران و سر اصیما ہے لیکن اس کا حج اور عمرہ آ کر اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے میں پہنچا دیتے مور ایک کو دیکھا کہ وہ آگ کے شول اور اگاروں سے بچنا چاہ رہا ہر طرف سے آگ لپک لپکے آ رہی اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے اور آگ کے درمیان حائل ہو جاتے اسی لیے اللہ کے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صدقے کے ذریعے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ یعنی اس کی تم ہمت دیکھو کہ اتنا زیادہ ہے تمہارا زیادہ بھی اللہ کے مقابلے میں تھوڑا ہے اور تھوڑے کو وہ قبول کر لے تو زیادہ ہے. تو وہ جو کھجور کی گٹلی ہے آپ اگر کہیں لگا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنا پھل دیتی ہے کوئی آیت کسی کو پڑھا دیتے ہیں کوئی نیکی کی بات کسی کو سجھا دیتے سدکے نا سارے پلاؤ بشک کتنا مرا کی گٹلی کے ذریعے بھی اگر بچ سکتے ہو تو صدقہ دے کر آگ سے بچو یہ قیامت کے دن جیسے سب سے بچنے کے لیے بنان آدھی جی، پھر قمیض آدھی جی، پھر اوپر جیکٹ دی پھر اوپر فلاں آدھی جی یہ مختلف چیزیں آپ پہنتے ہیں اسی طرح گرمی سے بچنے کے لیے یہ مختلف صدقات نہ صرف اسے آگ سے بچا لیتا بلکہ اس کے سر پر سایہ بھی کر لیتا ہے سایہ بن جاتے میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا لیکن اس کی سلح رحمی آ کر کہتی ہے مسلمانوں یہ سلح رحمی میں پیش پیش رہتا تھا اس سے بولو چلو آخر مسلمان اس سے باتیں کرنے لگتے اور مسافہ بھی کرتے اب سلیرحمی باتیں کر رہی ہم تو کہیں کیونکہ سلیرحمی یہاں ہم دیکھتے ہیں کو کہ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا پچھلے زمانوں میں دیہات وغیرہ میں لوگ اس لیے ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے ناراضگیوں کا سیزن ہوتا تھا کہ راجی کا سیزن ہوتا تھا جانا ہوتا تھا کھیتوں میں اب ہاتھوں سے گنم کاٹنی ہوتی تھی تو زیادہ ہاتھ چاہیے تو بڑھوتا یہ تھا کہ ایک گھر مل کے پہلے دوسرے کو کٹوائی کرواتے تھے جس کی گندم زیادہ پکی ہوئی ہوتی تھی زیادہ خطرے میں ہوتی تھی بعد میں وہ ان کا ساتھ دیتے تھے اور پھر ساتھ مل کے کاٹتے تھے ایک جگہ مل کے کھاتے تھے کھیتوں میں جب وہ کٹائی گئے جب وقفہ ہوتا تھا دو بجے یا ایک بجے روٹی آتی بیٹھتے تھے, تھے گل گپ بھی ساتھ چل رہی ہوتی پھر بعد میں جب اس گندم کو گانا ہے تو بھی تھریشر کوئی نہیں اس کے لیے جانور چاہیے اب ہر آدمی تو اپنے گھر میں چار یا پانچ پھلوں کا جانور تو نہیں رکھ سکتا آٹھ دس جوڑ کے لہٰذا اس کے لیے دوسروں سے جانور چاہیے ہوتے تھے اور اس کے لیے راجی نما ہونا بہت ضروری ہوتا تھوڑا سا نیوا ہو کے آدمی بھیا سیزن آ رہا ہے گا کا تو چلو سلح ہو جاتی پھر ساون کے مہینے میں وہ لپائی وغیرہ ہوتی تھی ساون سے پہلے پہلے ایک مہینہ پہلے یہ لپائی ہو جاتی ہے تاکہ ہو تھی آپ تو غریب سے قریب آدمی میں گھر پکا تو اس میں لپائی کے سیزن میں بھی چار ہاتھ چاہیے ہوتے تھے اب وہ بھی ماشاءاللہ اللہ سیمٹ ہو گیا دل بھی سیمٹ ہو گئے گھر بھی سیمٹ ہو گیا دل بھی سیمٹ ہو گیا مجبوری کوئی نہیں نا رائے پر سے گندم کاٹنی ہے تھریشر رات کو لگنی ہے صبح دانے گھر چلے جانے ہیں جناب ڈالی سال مجبوری کوئی نہیں ہے. اور اس لیے نہیں چونکہ فائدہ کوئی نہیں سلح کا لہٰذا ہم سلاح کرتے نہیں سلا کا بہت بڑا فائدہ ہم تو دنیا کے فائدے دیکھتے جب کہ یہ آخرت کے فائدے کی چیزیں ایک عمرتی کو میں نے دیکھا اسے جہنم کے فرشتوں نے پریشان کر رکھا لیکن امر بالمعروف اور نئی المنکر کر آ کر اسے اس کے ہاتھ سے چھڑا لیتے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دال الخیر کے فائل دال دال دلیل ڈلہ دل یا دل ہوتا ہے گائیڈ ٹینس اور دلیل ہوتا ہے گائڈ دان الخ بھلائی کی طرح گائڈ کرنے والا کا فائلہ اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا آپ نے کسی کو مشورہ دیا کسی کو بھلائی سجا دی اس نے وہ بھلائی کر لی تو گویا آپ نے وہ کی وہ آپ کے انامہ امار میں بھی اتنی ہی جاتی اب یہ ہے آپ کے رکنے سے اگر روکنے سے کوئی رک گیا برائی سے تو یہ آپ کی بھی کمائی آپ کے اکاؤنٹ میں بھی گیا ہے. تو اس وقت وہ چیز سامنے آئی اور اس کے آمال میں جو کمی تھی آخر کیوں سے آگ پریشان کر رہی تھی کیا امال میں کمی تھی اتنی دیر میں وہ پیچھے سے او آ گیا دوسرے کے بجٹ میں سے کاٹ کے بھیجا گیا کہ بھائی وہ وہاں سے اس وقت کوٹ چاہیے تو وہ فورن پیچھے سے امر المنکر وہاں اور جب اس کا حصہ الگ ہوا ہوتا ہے نا جب شیئر کے چھے مہینے کے بعد یا سال کے بعد وہ پھر لسٹ آتی ہے تو فلاں کمپنی سے اتنے آگے فلاں سے اتنے آگے فلاں پھر وہ آ رہے ہوتے ہیں اس سے. یہ بالکل شیئرز والی بات آپ جو بھی یہاں بھلائی کر رہے ہیں چاہے آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی کر دیتے سعودی شہزادہ کیا اور وہاں جو نمازیں پڑھی روزے بھی رکھے اس نے وہ پھر سما کر کے آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے آئے تو آپ کو وہاں شیئرز ملتے رہیں گے کہ بھئی آپ کے یہ آپ نے فلاں یہ کام کیا تھا یہ اس کے تو یہ وہاں پہنچے اور اس کو چھڑا لیتے جہنم کے فرشتوں سے اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے وہاں سے لیتے اور ہیں یہ. رحمت کے فرشتوں کے حوالے میں نے ایک متی کو دیکھا کہ دو زانو بیٹھا ہے اور اس کے اللہ کے درمیان پردہ حائل ہے لیکن اس کا حسن خلق آتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس لے جاتا اس سے اس میں نہیں مل رہا حسن خلق آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جا جسے جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو مسکرات تو ہے نا اس پر تو پیسے کوئی نہیں لگتے تیرا اپنے بھائی کے چہرے پر یعنی اس کے عامنے سامنے مسکرا دینا صدقہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تیرا ابتسام تیرا تبسم صدقہ کیا لگتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو ہنسنے اور یہ مسکرانے والے جو مسلز ہیں یہ صرف انسان کے اندر کسی کے اندر صرف انسان کے اندر ہے یہ مسکرات والے مسلز اور مخلوق میں سے کسی کے پاس پچھلی اردو میں ایک شیر ہے کہ اگر تم دیکھو کہ شیر کے دانت نکلے ہوئے تو مت سمجھو کہ وہ مسکرا رہا اس سے بچو سمرو تمہیں کھانا چاہتا ہے تو کتنا خرچہ ہوتا ہے مسکرات پہ جی جنت تو آپ اندازہ کریں ہمارے یہاں تو والے آتے تھے تو لوگ پرانی جو چپلیں اور ڈبے اور دے گی کے جو بچے ہوئے ہوتے تھے وہ نکال کے لے جاتے تھے جا کے دیتے تھے اس کو تول کے پتیسا دے دیتے تھے. یہ بڑی عیاشی ہوتی تھی مگر اسی دوران کیونکہ گھر کچے ہوتے تھے پرنالے جو ہوتے تھے وہ, وہ لوگ کے لگے ہوتے تھے تو وہ سیزن جو وہ رات پہ ڈیوٹیاں ہوتی تھیں پرنالے نہ کوئی اتار لڑکے جو سکول کے دل کا تھا آپ کو پرنا اتارے صبح بیچ کے نام وہ جب پانی پڑا تو پتا چلا کہ صاحب یہ پرنالہ نکل گیا تو وہ جو چیزیں گھر میں کسی کام کی نہیں ہوتی وہ بیچ کے پیالیاں بھی دیتے تھے وہ یہ چائے پینے والے پیالے یہ بھی دیتے تھے پتیسا بھی دیتے ہماری خاص یہ ہوتی تھی کہ پیالے خالی ولی پتیسا مل جائے یعنی گھر والے یہ کہتے تھے کہ یہ جا کے دیکھو پیالے ہیں تو پیالے لے آنا اور نہیں تو پھر پتیسا تو ہم پیالے ہوں گی تو پتیسا لے جاتے جنت پتیسے کی طرح لگی ہوئی ہے ان میں سے کیا خرچہ ہوتا ہے مسکراہٹ پہ کیا لگتا ہے تمہارا مسکراہٹ کے مسلز اللہ نے بنائے ہیں تمہارا کوئی خرچہ نہیں کوئی ایکسٹرا تمہارے وٹامنس نہیں لے رہی ہے مسکراہ تو کیا ہوتا حسنی خلق نام کس کا کہ اندر تنی بھی ہے تو اسے اندر بند کرو باہر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش اور اس کا درجہ دیکھیں کہ یہ اتنی بے تکلف ہوگی کہ بندے اور اللہ کے درمیان سلا کروا دے گی اللہ پردہ نہیں اٹھا رہا بندے سے ناراض ہے کسی وجہ بندہ تو دانو بیٹھا اور نہیں کب سے بیٹھا ہوا ہے ٹائم کا تو, کوئی تو ہی نہیں ہے تو وہ آتا اس کا حسلے کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جا سلا کروا دیتا یہ بڑی بات ہے آپ دیکھتے ہیں جب یہ ویزے وغیرہ لگتے تھے نا سعودی عربیہ میں اس میں بڑا رش ہوتا تھا بڑے بڑے وہاں پہ رولتے دیکھتے ہیں ہم نے بندے تو کوئی کسی کا کوئی ارباب یا کوئی مدیر یا پارٹنر جو ساتھ وہ اگر اس کی وہاں چلتی تھی تو وہ تھا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اس کو اندر سیدھا دروازہ کھول تو بڑی حسرت ہوتی تھی ہمیں یار کیا واسطہ ہے دیکھو اندر لے کے جا رہا ہے اس دکے کھا رہے ہیں اور گرمی یہ کیفیت ہوگی اس باقی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے اس کا اس نے کا گھات پکڑے گا اندر لے اب ان کی قیمت اللہ کے یہاں آپ اندازہ کریں دنیا میں کوئی نہیں آپ کو کوئی کیا دیتا ہے دنیا میں آپ کو کوئی دیتا بھی ہے تو وہ فارمی ہے یہی رہ جائے گا قبر میں ساتھ نہیں جائے گا دنیا آپ کو صرف مادہ دے سکتی اور مادہ مادی دور کی جب تک آپ اس مادی دنیا کے ساتھ ہے تب تک وہ آپ کو فائدے کی ہمیں جو چیز چاہیے وہ, وہ چاہیے کہ جو آخرت میں کام آئے ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا یعنی اس کا جو اپنا عادت ہوا ہے اس میں اس کا ڈیبٹ نکلا نیک عمل کم نکلے بد عمل زیادہ ہو گئے شیٹ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائی گی لیکن اس کا خوف اللہ اس کے پاس آ کر آپ مالنامہ لے کر دائیں ہاتھ میں پکڑا دے آپ دیکھیں جو اللہ سے ڈرنا ہے یہ کوئی عمل نہیں رب جانتا آپ جانتے عمل کیا ہے آپ نے نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے چل کیا ہے وضو کی ہے روزہ رکھا ہے ساری کی ہے آپ نے آپ کھانے پینے سے روکے رہے ہیں آپ نے افطار کیا ہے یہ امال جس میں آپ کا کچھ لگ رہا ہے لیکن خوف اللہ وہ کرنٹ ہے جو انسان کے رب پہ میں ہوتا ہے تاؤں کے ناخن سے لے کر بالوں اب وہ نانا مال میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ مجھے اتنا ڈرتا رہتا تھا تو پھر وہی ہو جائے جسے یہ ڈرتا تھا تو اس وقت دنیا میں اللہ کا ڈر اور آخرت کا ڈر کبھی اکٹھے نہیں اس لیے فرمایا لاکھا لے بنا جاتا دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ڈرتے وہ نس مجھ پہ یا شو نہ لگ بھاؤ دنیا کا خوف اور جو دنیا میں اللہ سے ڈرا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بے ڈر کر دے گا خوف نہ اور جو دنیا میں بے ڈر رہا وہ آخرت میں قدم قدم پر ڈرے گا ایک امتی کو دیکھا اس کی تول ہلکی ہو گئی یعنی میرے کا کم ہو گئے اس میں تول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی ننانوے بدیاں ہیں اور تلیں گی جنی نہیں جائیں گی جیسے فرمایا ریبت چھتیس جنا اس سے بد کرے یعنی اگر ایک آدمی چھتیس جنا کرے اور دوسرا صرف ریبت کر دے تو بھی ہوگی وہ اس پر بھاری ہوگی اسی طرح فرمایا سود کا ایک دن ماں کے ساتھ مو کالا کرنے سے بھی زیادہ یہ ایسا ارے با بے و سب درجہ نا ستر اور کچھ درجے ہے ایسروہا پہلا درجہ یہ ہے ان یا کارنا جو اما ہو شخص اپنی ماں سے منہ کالا کر لے اور باقی جو اوپر ستہتر ہیں وہ بعد میں تو وہاں گن کے نہیں تل کے ول وط وز اے حق اب اگر گنے تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ بکر سے دیگر ضلع عنہ کی فضر کی دور کہتے اور ہماری دور کہتے ہیں گنتی تو برابر ہے لیکن جب تلیں گی تو تو وزن کیا جاتا کار جو تیس درم والا ہوتا ہے اور کار جو سو گرم والا ہوتا ہے اس کی باڈی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اندر وزن اس کا الگ ہوتا چارجنگ اس کی الگ ہوتی اس میں آپ زیادہ دیر بات کر سکتے اسی لیے قیامت کے دن نہ صرف اعمال تلیں گے بلکہ اعمال کو کرنے والے آزاد آخر میں بندے کا بھی وزن کیا جائے اور جس میں کوئی دنیا میں استقامت نہیں ہوگی وہ قیامت میں کاغذ کی طرح ہلکا پھلکا ہو اس کا اپنا وزن کوئی نہیں ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ غزلے پہ نکلے تو رستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا مسواق لیا تو عبداللہ عبد مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک کاٹنے کا کے لیے گراف کے اوپر چڑھے تو ان کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں نیچے جو صحابہ کھڑے تھے وہ دیکھ کے ہنس ہاں رہے تھے ان کی ٹانگوں کو اس لیے کہ دورے میں آپ کو پتا اور بھی چھوٹی لگتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو آپ نے فرمایا شاید آپ لوگ ابن ام میں عبد یہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ کالن کو حضور ان کی کنیت بلایا کرتے ان کی پتلی ٹانگوں پہ ہنسی آ رہی تھی آپ لوگ جی جی جی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ پتلی ٹانگے میزان میں عہد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں تو اصل معاملہ تو آخرت کا ہے وہاں تلیں گی وزن حق امن فقلت موازنہ ہوں فاؤ لائے کومل مبت ہوں امن خفت موازنہ ہوں فاؤ لائے کلر جی نہ خسرو انفوسا وہاں خسارا مال کا نہیں ہوگا دنیا میں مال کا خسارا ہوگا خاصرو انفوساؤں ایک جگہ فرما خاصے انہوں نے اپنا آپ بھی ہار دیا گوا دیا اور اپنے بیوی بچے بھی گوا دیا وہاں کا خسارہ وہ ہے میں نے دیکھا کہ اس کی تول ہلکی ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس کم سنی میں مر جانے والے بچے آتے ہیں اور اس کا وزن باری کر دیتے بچپن میں جو بچہ مر جاتا ہے وہ بچے آئے ہیں اور آ کے بیٹھ گئے اس میں پلڑے میں اور انہوں نے اس کے وزن کو باری کر دی اس لیے فرمایا گئے جو بچے بچپن میں مرنے والے ہیں یہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے بلکہ وہ جو اباسن ہو گیا اللہ کر سکے تو ماں نے بارہ اس کو اٹھایا اور مسیح وہ اپنی نا سے پکڑ کے ماں کو لے جائے ایک امتی کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے طے ہو گیا ہے معاملہ یہ صاحب چلے گئے ہیں اور جہنم کے کنارے کھڑے اور بس ان کو نیچے پھینکے جانے والا ہے کہ اللہ تعالی سے ان کی امید آتی ہے اور اسے وہاں سے ہٹا لے اللہ سے امید اس نے زن کوئی نہ کوئی بندوبست وہ ضرور کرے اس لیے دیکھیے ہم جتنا پر بھی توکل کرتے فلان جبے میں لے جائے گا فلاں اپنا مرید بنا کے لے جائے گا فلان فلاں یہ سارے جھوٹے ہیں وہاں تو وہاں کا ندی بھی نفسی نفسی کریں منزل جی یش کا آئندہ ہوں اللہ بز میں کس کی ہمت ہے کہ اس کے سامنے سفارش کرے گا اللہ من آزن والا ہو رہمان ہو سوائے اس کے کہ جس کا نام رہمان اپنی لسٹ میں ڈال ان کی کر سکتے وہ راضی والا ہوں کو اس کے بارے میں بات کرنے پر اس کا کیس پٹ اپ کرنے پر رہمان راضی ہو جائے ادالت پہلے کیس ایڈمٹ کرتی ہے کہ یہ قابل سماپت ہے تو سماپت ہوتی سمٹ کر دیں آپ سکروٹری ہوگی جج صاحب جائزہ لیں گے اور پہلی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ری ٹیسٹ ہوتا ہے بچے کا کہ جی اتنے اگر ایک دو نمبر کم ہو گئے تو چلو ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ بچہ پچاس نمبر کم لے کے بیٹھا ہوا تو ہو جائیں تو اس میں جس کی امید اللہ سے جڑی ہوئی وہ مالک ہے مالک کے یوم میں دین ہے بادشاہ ومرو یوم جلد اس دن اس کا حکم چل رہا ہوگا یغفر فرو لے شاہ ہوگا و یوز مہنگے شاہ ہوگا بندے کی امید مڑ مڑ کے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے بارے میں کھیسی سے کسی میں ذکر آتا ہے کہ دو آدمی بہت چیخو پکار کر رہیں گے اور ان کی چیخوں پکار سے اہل جہانے میں بھی پریشان ہوں گے وہ بھی فرشتے سے کہیں گے ایک تو عذاب ہمیں یہ ملا ہوا اور اوپر سے یہ ہمیں دو اذاب چمتے ہوئے بہت زیادہ شور مچائیں گے تو کام دونوں کو نکالو باہر نکال کے بلا جائے کیا ہے چوفی چوفی مشکل وہ کہیں گے جی بڑی تکلیف ہے جی او ہوئے بڑی گرمی بڑی مصیبت اچھا اب اگر میں دنیا میں تو میں بھیج دوں جی ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اس لیے کہ ہم نے ماسیت کا مزہ چکھ لیا اب تو ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں اللہ تعالیٰ کہ اچھا پکی بات ہے پکی بات تو جاؤ دوبارہ جہنم میں جا کے چھلانگ لگا دو میرا حکم تو یہ اب ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور جا کے اس, اس نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا جو وہ کہے گا اس کو کرے گا وہ دوڑتا ہوا جاتا اور جہنم میں چھلانگ لگا دیتا اور سیدھا جنت میں جا کے گرتا دوسرا جا رہا اور مڑ مڑ کے دیکھ رہا جا رہا اور مڑ کے, دیکھ کے دیکھتا تھا کہ دربلا تم کیا پیچھے دیکھتے اے اللہ جب نے نکالا تھا نا تو مجھے تجھ سے یہ حسن جانا تھا کہ اب واپس نہیں اللہ کہ گئے حسنے زن کے سب کے جاؤ تین دن میں چلے یہ حسن زن ابھی رحم آ جائے گا ماں بچے کو جب گھر سے نکالتی ہے پتہ نہیں آپ نے وہ منظر دیکھا یا نہیں دیکھا یار یہاں تو گھر سے نکالتی کوئی نہیں گاڑی کوئی نہیں ہے تو نکالے گی کیا؟ تو کمرہ بچہ باہر کی ڈیوری تک پلٹ پلٹ کے دیکھتا جاتا ماں فیصلہ بدلی کر دے گی پھر مڑ کے دیکھتا ہے شاید غصہ ٹل گیا امی کو شاید معاملہ کے پلٹ پلٹ کے دیکھ فیصلہ اس نے سنا دیا لیکن فیصلے کو پلٹ بھی سکتا ہے جی جہنم کے کنارے کھڑا ہے لیکن اللہ سے اس کی امید آتی ہے اور اس کا وہاں سے ہٹا لیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے امید بڑی نیکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ اچان فرماتا ہے کہ انا انداب دی زنی بی میرا بندہ مجھ سے جو زن رکھتا ہے میں اس سے اس کے مطابق ڈیل کرتا تو جو اللہ سے کرم کا امیدوار ہو تو اللہ تعالی کرم کرتا اللہ سے امید ٹوٹنی نہیں چاہیے کسی شیطان کا سب سے بڑا جو وار ہوتا ہے وہ یہ کہ بندے کو مایوس کر دے اس لیے کہ وہ خود مایوس ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدم السلام مایوس نہیں ہوئے ان کا جو سب سے بڑا کمال تھا وہ یہ تھا وہ مایوس نہیں ہوئے لہذا اللہ نے معاف بھی کر دیا ایک متی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر گیا ہے اوپر سے گر گیا ہے لیکن آسو کا وہ کتراک جو اللہ کے خوف سے گرا دا. وہ آتا ہے اور اسے جہنم سے نکال لے. اس کو پتا نہیں چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ تیری آنکھ سے نکلا ہوا مکھھی کے سر کے برابر پانی جس کو تیری پلکیں محسوس کر لیں یعنی وہ گرا نہیں ہے لیکن آپ کی آئی لیشز ویٹ پلکیں گری ہو گئی ہیں تیری پلکیں محسوس کر لیں تیرے حصے کی جہنم کی آگ بجانے کے لیے کافی خوف لائی دیکھے لے یا میں یا خاف ہوں مل گائے تھا کہ اللہ یہ دیکھے غیب میں رہتے ہوئے کون ڈرتا ہے ایک امتی کو دیکھا کہ پولیس رات پر کھڑا ہے اور اس طرح کانپ رہا ہے جیسے آندھی میں کھجور کا تنا ہلتا ہے بدن میں جان کوئی نہیں ہے اور نیچے ویسے بھی آ گئے اگر ایک چھوٹا سا رستہ ہو کھڑی ہوں تو کڑی ہوں تو لگی ہوئی ہو زمین پر لگی ہوئی ہو گارڈن میں لگی ہوئی ہو تو آپ اس پر آسانی سے چل سکتے لیکن اگر اسی جتنا ایک رسہ یا رستہ کسی کھائی کے اوپر بنا دیا جائے تو ہم نہیں چل وہ جو کھائی کا کھاؤ وہ بیلنس خراب کر دے جو پر اتنا ہو تو ہم اس سے بھی پتلے پر چل سکتے جہنم کے اوپر وہ رستہ بنایا گیا وہ ان نین کو میں علا سمیت سب کو اس رستے پر سے گزر کر جنت میں جانا کہاں اعلیٰ ربے کا حتم یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے لو کار ہاؤ لائے تن اگر عیشا خدا ہوتے تو اس رستے پر چل کے جنت میں نہ جاتے عیشا علیہ السلام کو بھی جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا پڑے وہ جو رستہ اس میں اپنے امال کی رفتار سے بندے چل رہے ہوں گے کوئی گھسٹ رہا ہوگا کوئی منہ کے بل چل رہا ہوگا کوئی بجلی کے کونے کی طرح گزر جائے گا اور ربیوں کا یہی حال ہوگا اس رستے کا منظر ہے بندہ اس طرح کانپ رہا ہے جس طرح آندھی میں کھجور کا تنا ہلتا ہے لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسنے زن آ کر اس کی کپ کپاٹ کو دور کر دیتا ہے یا اللہ مالک وہ حسنے زن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پل شرار پر گھسٹ رہا ہے کبھی گھسٹتا اور کبھی لٹک جاتا ہے اس کیفیت میں چل رہا لیکن اس کی نماز آ کر اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیتی اب دیکھیے محنت کہتے ہیں اگر نماز خود لنگڑی ہے تو اس کو کیا کھڑا کر یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں جب ہم آگے پیچھے چلے جاتے ہیں تو نماز کا وہ عزو جو ہے وہ خراب ہو جاتا وہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے جس پہ آ کے آپ کی توجہ بٹتی ہے یا نماز کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اس پہ نزلہ گرتا ہے یا اس کے پاؤں چلے جائیں گے یا اس کا ہاتھ چلا جائے گا وہ نماز مکمل نہیں ہو لولی لنگری ہوتی ہے اور قیامت کے دن جیسی دوگے ایسی تمہارے سامنے آ گئی اس وقت پتا چلے گا یار یہ میں کیا بناتا رہا ہوں ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے لیکن لیٹ پہنچتا دروازے بند کر دیے جاتے لیٹ گسٹ رہا نا تو اسپیڈ کم تو بارڈر بند ہو گیا لیکن کل میں تو ہی کر دروازے کھلوا کر اسے جنت میں داخل کروا دے اس لیے کہا گیا نا کہ لا الا اللہ جنت کی کنجی ہے دروازے بند ہو گئے تو ماسٹر کی تمہاری جیب میں پڑی ہوئی کلما اللہ دروازہ کھول کے جاؤ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دیکھو اس کا ورد کرتے رہا کرو لا لہ میں نے ارج کیا تھا کہ یہ جو فتنے کا دور ہے اس میں ہمیں جو ایمان کی تجدید ہے ہر لمحے کرنی چاہیے پتہ نہیں کس وقت کون سی بات ہمیں ایمان سے خارج کر دیتی جو اس دور کی حضور نے جو نشانی بتائی ہے کہ وہ اس میں آدمی کی رائے اتنی جلدی تبدیل ہوتی رہیں گی کہ صبح اٹھاتا تو مومن تھا رات کو سونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے اور رات کو سویا تھا جب بیڈ پہ گیا تھا تو مسلمان تھا سوتے میں اس میں لیٹے ہوئے بیڈ پہ ہوئے اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کے صبح اٹھے گا تو کافر ہو نہیں یہ وہ دے رہا جس میں رائے پہ قرار کوئی نہیں ہے پی ایم آپ کی رائے بنا رہا ہے بی بی آپ کی رائے بناتا ہے گائی والے آپ کی رائے بنا رہے ہیں تو بندے کی رائے بدلتی رہتی اس نے کلمے کی کثرت لا کہ اگر کوئی ہوا بھی ہے نقصان چونکہ ہمیں پتا تو نہیں کہ میں مسلمان رہا ہوں یا نہیں رہا میں تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں لیکن پتا نہیں کون سی بات میں اس سے نکل گئی ہے ایسی کہ اللہ کے یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے تو کلمہ کی تجدید اکثر لا الہ الا اللہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا قول جو ہے اس کی کسرت رکھا کرو یہ جدید ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا تو وہ صاحب جب جنت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں دروازے بند ہو گئے ہیں, لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو دروازہ کھول کے اندر داخل کر دے اللہ تعالیٰ میں بھی انہیں لوگوں میں سے بنایا جن کے لیے دروازہ کھول جاتا ہے